چشار پہ سنے ہوں گے لیکن آج ان آسان لفظوں میں پوری نظم کی شرح پیش کی جائے گی ابلیس کی مجلس سے شورا کے الفاظ پر آپ غور کریں یہ عنوان یہ سرخی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 ابلیس کہہ رہا ہے شیروں میں سا کے نان ہر شم کی تمنا کھو آز... آز... ابلش کہتا ہے یہ دنیا پرانا کھیل ہے نا آگ پانی آگ ہوا مٹی کا پرانا کھیل ہے نا یار یہ جان اور کھیل اس کو اس وجہ سے کہا ہے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 کلیسا کا جو منتر تھا توڑنے کا بتا دیا کیا مطلب کہ مذہبی دینی حکومت ختم حکومت کائم کرنی ہے تو لا دین قائم کرو کون سی حکومت ہے؟ لا دین مسجد پیر کلیسا کیا مطلب مراد ہے مذہب اور دین دین والی حکومت کو ختم کرو بھائی ہم مسٹر جنا کہتا تھا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 یا سبق تقدیر کا میں نے منعم کو دیا شرما یا تاریخ کا جنوب مارا مارا مارا مارا کیا دا بیٹے جو غریب لوگ ہیں نا ان کو میں نے تقدیر کا سبق دے دی دیا ہے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 ماما بنے بھائی چاہ تو بڈا پھر میرا ہے خدا خالق میں وہاں پہ دے دے گا یہ <سؤال> اعتقاد یقین سے پیدا ہوتا ہے جب یہ آ جائے تو بندہ آزاد <سؤال> ہوتا <سؤال> ان سمے لگی جو کسی <سؤال> وجہ سے سمے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی کیونکہ بے یقینی سے غلامی پیدا ہوتی ہے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 اور دے اندر کی حال آہ रही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 ہو طرح بال آخر بولن دیا بولن دیا ہو کے بولن دیا باہروں دی <تصفح> مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی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 کی <وازنگ> <پوزی> ورنہ قوالی سے کچھ تک کم تر نہیں علم کلام وہ کہ مشرقی لوگ قوالیاں سڑا دے بڑے آشک نے رکھی بیٹھا میرا سی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 ات نار کرواں جہے بزرگان دین پہلا سبحان لا کدی کدی کوالی سنتے سن وہ مطلب دا سی اپنا درویش اپنا درویش اپنا ہی در اللہ آل آل آل آل آل آل آل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 شرابا میں کدی موجود آ جا اپنے کسی درویش نو میں یار فلانے شیر سنا تو یہ مطلب تو نہیں کہ ہوں میں جانی طریقہ کوالی آپ امام آپ اس واسطے آخیا ہے یہ کہ, کہ آپ کوئی مطلب سجدہ کوئی امام نے آلے امام یہ وہ نہ آپ شریعت متحرہ امام نے آدھے امام نے اور آپ نے کمال کہ نبی پاک واہج شریف لکھن والا حدرت موبجہ سن ہاں میں بولو السلام علیکم شیر کھڑے پندرہ سبحان سارا عقیدہ ہی سنیا پوری کتاب پری پی ہے سنیاد سمجھ لگی نا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 خلافی خلا دو چار کر گئے تھے اگرہ ہو کہ تیری میر تار دے توجہ ہے نا جدو کسان وا خلاف ہی کرو ایک دو بار چار بار 10 بار آخر وہ بولو بولو تیری میر رہن دے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 طواف حج ہنگامے باقی نے مسلمان کا جہاد ختم ہے یہ فرمان جدید کس کی نومی دی بے حجت ہے یہ فرمان جدید ہے جہاد اس دور میں مردے مسلمان پر ہر آگے جی نواں نواں نواں حکم جاری ہو گیا ہے وہ مسلمانوں کو جہاد حرام ہے اس دور میں بھئی کافر جہاد کرے مسلمان کے ذات مسلمان صرف مرنے کے لیے بنا ہے مارنے کے لیے نہیں پہلے مشیر کی تقریر ختم ہو گئی اس نے بتا دیا کہ سر میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں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 خیر ہے سلطم کا تو جہاں کے, کے فتنوں سے نہیں ہے با خبر ڈاکٹر صاحب چھوٹے صاحب نو کہ لگا یہ لگتا ہے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 <تصالح> کہ انسان اور شیطان کی پیوند سے پیدا ہوئے ہیں کیسے پیدا ہوئے ہیں پیوند سے اللہ کا اقبال کہہ رہے ہیں بھائی میں تھوڑا کہہ رہا ہوں یہ <تصالح> دیکھو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس ہم <fish> نے <tip> خود شاہی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 جی کسی نو سمجھ آئی بھی دے دے اندر چیز جرت ہی نہیں سی. بیان کرنا ایک ضرورت ہے کام تو سی جانگے زمانے لا. زمانے لا جانگے بابا جی شاہ نام عوام کی حکومت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 مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا گل رہے نا یہ روح بادشاہی والے روے مسلمان چر پاسے تے فرون رہن اکو فرون روے پام مجمو ٹولہ فرونا کا روے تو پام ایک فرو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 فراست پر نہیں ہے کہ حضرت جی گل ہے سر ٹھیک ہے سارا کچھ ترید جی؟ سارے فرنگی سارے <laughs> فرنگی کس کے مرید ہے حضرت بلیس کی پانچواں مشیر کہہ رہا ہے کہ سارے فرنگی جادوگر جنہیں ہیں وہ جناب کے مرید نے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 بغیر بغیر جدا ہو جائے جانا ہم نہیں آدھا ہو سلا پترو میں جدو یورپی قوما لو نرم کر کے بنتا ہے ہر پاسے کی فساد ہوں کہ بربادیاں کار گھر بھر دیا نے ایک بارہ پترو حوصلہ کرو می نگ دلا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 پیاستی کلیسا درویش مولوی مارا سارے ویسی کلندران کو نچتے میرے پیران چارے <تصفيق> یورپ تو ایک آئیے سارے ڈگ ہے تو پتا نہیں کیا پہ بوجھ کوئی تھانڈا کے مار گیا تباہ کر گیا دربار والے تو راب کی جان چڑائی صاحبزادہ کہہ دربار والے تو ربی جان چڑائی توجہ درب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 بجتی بجتی اج تھا سوا دے پہنچ گئے پر کئی فکیری سمت کے اندر پہنے ترف نے یا مولا کدی دے گا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 اسلا کٹا کرو فلان دیئے کی بلیس کی نسل آخری سنو اصل آدھے ہوں ہر شہر ہوں خبر کسی شہر نہیں اگر ہے تو اس بے ہتھیار حت ہتھو خالی فکر جہاں اک دترو کٹ اترو کی شاہ صاحب, صاحب کرم والے دی گل یاد آگئی آل آل آل آل آل آ گئی اللہ اللہ تو سنا انہوں نے مرید من دسیا میں شاہ اللہ اللہ صاحب نال جا رہا سا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 ہاں میرے قرآن وہی ہوتا ہے جو عمل کر کے مولا علی کی طرح مجسمہ قرآن بن جاتا ہے یہ <صحابان> راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن میں تاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن حقیقت میں ہے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 زندگی کی انقلاب دا پیغام سامنے ہاتھ اپنا ظاہر کر کے چڑھتے وہ کوئی نہیں رہے اصر حاضر کے تقاضا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 چیلتری دیا تے گا جی وڈی نو ہاتھ لائی بیٹھا جی شرمدی جین کی پوچھتے جی میرا نام سن کے تو ٹٹی نکل جی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 چندتاج ہاں وہ سارے آ کے توڑ کے پرا مار ہے اسی واسطے آ کے دولت رکھن دی اجازت ہے پر ہاں دولت پاک رکھنا ہے ہاں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 تیسرا حصہ حضرت صاحب کے خطاب کا اور ساتھ ہی اختتام توجہ آ, اچھا وہی کھول کے بیٹھے <laughs> ہوئے بے گئے اقبال کی سٹ پیا مارتا کی, کی راز پہ کھول دا ہائے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 خدا فکر ایسے ایسے مسلمان خدا دی فکر رکھ کدی روشن نہ ہو جائے تاریخ رات روشن نہ ہو گیا جا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 آدم وچوں حضرت اما ہبا پتلی دوں جمی میں اگو لفظ نہیں بول سکتا انہاں پوتیا انہا بہن چوتھا نے بولیا تے آخیا بلا اپنی ماں بنا دتی ہے ماں پھر آخیا اپنی ماں جو کرنے لگا یہ جماعت آ گئی کر رہی ہیں کم جم ہاں بادشاہ ماں نوتے لین ہر شہر کی چھٹی صرف دینی دی چھٹی نہیں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 یہ الہیات کے ترسے ہوئے نا تو مناد تم اسے بے گانا رکھو عالم کتار سے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 چکل <تصال> دیا پوترا بنا مستفا نو دیر نہیں لگی باقی سمجھاؤ لگنی سی گل <تصال> ہے کرنے والی <تصال>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 جو آخے گا پیروں میں ہوے گا جدھروں گزرے گا تیرے استقبال واسطے لاوا سی صاف کر گے پر کتیا لانتیا مسلمانوں رکھے درویش لے جاؤ میں نہیں دنیا چھوڑ دیتی ہے اسا دنیا چھوڑ دیتی ہے کڑی بھی چھوڑ دیتی بھی چھوڑ دیتی وہ سکو لے لے جاؤ جتنے مرضی لے جاؤ جو مرضی کرو اترشا چھوڑی کرشا ہے دی ہے دی پریت, <تصفح> دی دی پریت, دی دی پریت وکری آشکان مسیت دی دی پریت وکری آشکریت وکری مسیت دی, دی اندر دی ہے دی نیل وکری دی دی نیت ہمیشہ بھڑی ہوں یہ چنگی کدی سوچ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 دروانہ نے ایک چوپ سو سوکو تو چوبی گھنٹے چینل چلتے چپے چوپ مرو تک تو سان چینل نہیں چلانا چاہیے جی زبان سی وہ بھی چپ رکھو آخری شیر ہے بھائی آخری شیر ہے ابلیس کہہ رہا ہے میں بیٹے تمہیں سبق دے رہا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 کا ہی مزاج کہ ہم تخت والوں کو نہیں چھیڑتے ہم بس اپنے مسلے کو قابو پکڑتے ہیں اسی مزاج میں ان کو پکا کرتے ہیں بس بیٹے پھر کوئی خطرہ نہیں ہے اور اگر ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ جس طرح مسلح مصطفی کا ہے تخت بھی تو مستفا کا ہے اللہ